کا من یہ کیا ہے لشیف سفر عبد الرحمن الحوالی ہر چیز ڈاکٹر الرحمن الحوالی نے یہ مرتب کیا چھوٹا سا رسالہ تو شروع کرتا ہے انٹرنیٹ سے ہم نے نکالا بلا تن سب ناچ رہا ابو انس المداری دعا کو یہ کہتا ہے خیخب انس الماداری کی جنہوں نے یہ انٹرنیٹ پر رسالہ جو ہے وہ مہیا کیا ہے آپ کو تو ان کو اپنی دعاؤں میں بھولنا نا ان کے لیے بھی دعا کرنا انہوں نے آپ کے لیے اتنا اچھا رسالہ جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے دہشت کی ہے اب رسالہ شروع ہوتا ہے الحب لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد فقد اتلاعته على ما نشرته بجلاء المجتمع في الأعداد من رقم 6 و المک سابق المکال سو چینتالیس بما کاٹا بہ اشخان الفزان و صابو نے مذہب لائبر کیا طے فقر طلاح میں نے دیکھا جو مجل المجتما نے ان, ان جو نمبروں میں جو دیے گئے ہیں اپنے مختلف جو اس کے شمارے تھے اس نے مقالات نشر کیے جو اس اس سے پہلے اس میں چھپے تھے اور دو مکالے مکالہ تان بتر زادہ تان جو ایک دوسرے کا الٹ تھے جس مخالف یہ چھ سو چھتالیس نمبر عدد میں اس میں شیخ الفوزان خالب الفوزان اور شیخ سابولی دونوں نے عشاعرہ کے بارے میں لکھا تھا ایک نے عشاعرہ کے حق میں لکھا تھا ایک عشاعرہ کیونکہ مخالف لکھا تھا خالب الفوزان الفزان یہ جی جو ہیں یہ وہ سعودی عالم ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اور سابودی جو ہے یہ آل رائے میں سے اور بھٹکے ہوئے غلط قسم کے لوگوں میں تھی ہے ان کی پہلے تفصیل بھی بہت چھاپی تھی سعودیہ روبرٹ نے بعد میں علماء نے اس پر سخت دقت کیا اور اس کی تفصیل جو ہے بدنا ہوئی وہ ایزا کان امت نہیں کہاں تھا سعودیہ میں استاد ہے اب پتہ نہیں ہے کہ وہ ایزا کان امد حق حق یہ کار ان مسلم بن مودو جب کہ یہ حق ہے کہ ہر مسلم کارے جو پڑھنے والا ہے اس مجلک اور مجتما کو اس دونوں مضبونوں کو, کو جو ایک دوسرے کا الٹ ہے ہر قاری پر حق ہے کہ بن محدود کہ اس محدود کا جو ہے اس کا اہتمام کرے یعنی اس کو سمجھے اس کو سمجھنے کی اور اس میں فرق دیکھنے کی کوشش کرے کہ کیا دونوں میں ضد ہے کیوں ایک دوسرے کا اٹھ ہے وہ یو لیا پیرا آئیے ہی جدید یع یو لیا بیان کرنا تیرا یہی اپنی رائے کو بیان کرے پھر جو اس کی رائے ہے ارگانہ لدئی جدید اگر اس کے پاس کوئی نئی چیز ہے ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کے مسلمان امت کے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے فائدے کے لیے بیان کریں سب کا بھی بند ہوا متخصل موزوں مسلم اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا اور کیا ہونا چاہیے جو کہ متخصص ہو جو عقیدہ کے مسائل اور عقیدہ کے میدان میں وہ تخصص ہو اس موضوع میں عقیدہ کے موضوع میں اس لیے میری طرح سفر کہتے ہیں کہ جس نے عقیدے ہی کے میدان میں سب کچھ دینے سے ہی کی ہیں ایک عام کاری کو جو مسلمان ہو یہ چاہیے کہ ان دونوں مزدوروں کے اندر فرق کو معلوم کریں اور پھر ان کے پاس کوئی نئی وہ کی تو بتائے کہ جائے کہ میرے جیسا شخص جو ہو اس پر تو بہت ہی زیادہ یہ بات واجب ہے کہ وہ اس موضوع کا خیال کرے اور اس میں جو چیز اس کے پاس ہے وہ لوگوں کو پتا ہے فائدہ پہنچائے پن اشاء موضوع اور عشاء ہے جو اور اشاعرہ کا عقیدہ یہ میرے رسالے کے لیے جو میرے نے دکتورہ کے لیے لکھا تھا ظاہرۃ الرجا فل فکر الاسلامی اس میں موضوعات میں ایک موجود تھے اشائرہ اشائرہ کو میرے موضوع میں اکبرو فراقل برجیا الغلاد کیونکہ یہ اکبر بہت بڑا فرقہ ہے بردیا الغلاد کا حد سے بڑھنے والے بردیا کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے شاعرہ ولد استا نتائج بحتی اور میں جلدی اپنے بحث کے نتائج بھی پیش کروں جو میں بحث کرنے لگا ہوں اس کے نتائج جلدی سے آپ کو اس سے مبتلے ہی کروں گا آپ اس رسالے میں دیکھ لیں ولا کے حسابی انترا لناکشت بس میرے لیے یہی کافی آزمی کہ میں دعویٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں اترا ہوا آت... رکھ دینا پیش کرنا لیکن مناقسا کہ آپ مناقشہ کریں میں ایک دعویٰ کرتا ہوں جو میرے پاس علم ہے جو میری سمجھ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مناقشے کے لیے بالکل تیار ہوں آئے مناقسہ کریں وہ اکبل بالکل ضرور بھائی یو دلی بہاتی نظری ہی اور میں پوری طرح خوش ہو کر قبول کروں گا وہ جو شخص بیان کرے گا اپنا نقطۂ نظر اس سے با کے اسلامی اسلامی و تخصصی اور میں اسلامی واقعہ کے اعتبار سے جو اس وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے و تخس اور اپنے تخفص کے اعتبار سے جو مینان عقیدے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا رائے تو عطیفہ <تصفح> میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات جو ہے کہ معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس سے فائدہ کرے میری امت کو فائدہ دے سننے والوں کو پڑھنے والوں کو فائدہ دے لش ان کو جروری یل اور اللہ جانتا اگر میں یہ نہ شعور رکھتا ہوتا کہ یہ بات کرنا واجب ہے ضروری ہے فرض ہے ضروری ہے لم اور تو میں اس بات کو نہ کرتا اس لیے کہ جب ایک عالم کسی کا رد کرتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو اور مسلمین کے اندر وہ خطہ پھیلا ہوا ہو اور انہیں بزرگان دین سمجھا جا رہا ہے تو یہ کام آپریشن کی طرح بستر لگانے کا کام تو اس سے طبیعت جو ہے آدمی کی اپنی اور دوسرے لوگوں کی بات اکاؤن بہت ضرورت ہے اور تھنگ ہوتی کہ یار ایک کام اس نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط, وہ بھی غلط تو اس طرح سے وہ اپنے دل کا بھی بوجھ ہلکا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی شوق نہیں ہے انہیں کہ وہ دشتر لگانے کے چونکہ ماشاء اللہ ماہر ہے عقیدے کے میدان میں وہ فارس ہے اس بات سے لوگوں کے عقیدے کی دھجیاں تو کھیرتے نہیں وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ شعور نہ ہوتا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے اور یہ ضروری کام ہے تو میں یہ سطریں نہ لکھتا میں خام مخواہ مسلمانوں کے اندر عز بلال اس طرح پیدا کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا کروں اس کے بغیر کیا نا کاٹ ولادو اکبر امید عین یوس قطع علیہ اویجام فی بلکہ یہ موضوع جو ہے یہ اس سے بڑا ہے کہ اس پر خاموش رہا جائے یوس قطع علیہ اویجام فی وہ والا ہوتا ہے اچھے طریقے سے پیک اپ کرنا اچھے طریقے سے بات میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جانا ہے یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس میں نرمی اور محبت اور پیار سے بات کو پھیر دیا جائے یا اس پر خاصوش رہا جائے بلکہ اس سے بہت بڑا ہے کام اتنا خطرناک ہے کہ اس میں بولنا لازمی ولی اللہ کلام شہفید بلا حضات اور میرے ملاحظات ہیں یار اس طرح تو آپ سب دے لیں کچھ بھی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہم کو دیکھیں کیا بات ہے اگر رہ گئی ہے مطلب سنے اور اس کو سب دینے کی کوشش کریں اگر اعراب نہیں بھی لگاتے تو کوئی کل تک اس کا قابل ہو جاتی والی اللہ کلام شخین بلا حضاد میرے کچھ ملاحظات ہیں سالیں فوزاد الفوزان کی کلام پر بھی اور دوسرا جو ہے صابودی اس کی بھی صالب الفزان الفوزان صلافی عالم ہے اور صابوی اہل الرائے میں سے اور عشاعرہ میں سے ہے وہ غلط میں سے ملاحزاد ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں میں کچھ اپنی اختلافی دوش رکھتا ہوں اختلافی رائے تو کہتے پہلی بات یہ کہ امت صابودی فلاں سپنی انعقلا ان ما کا بہ ان عقیدت جہاں تک سابودی کا تعلق ہے فلاں سپنی مجھے یہ چیز کوئی افسوس جو ہے لاحق نہیں کرتی میں اس پر افسردہ نہیں ہوں افسوس نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہنے پر ان عقولا اتنا باغ کا تھا بہان عقیدہ شاعرہ یفیر اثاثیات بداعیہ بالکل نباہ عقیدہ کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے سعودی نے وہ تو محتاج ہے اس کا کہ شروع کی جو بنیادیں اساسیات بدائیا بنیادیں جو شروع کی ہیں وہ ہر عقیدے میں بحث کرنے والا جو ہے اس کو معلوم ہے اس بات کا ممتاز ہے کیونکہ وہ بنیادوں کو بھی خراب کر رہا ہے اس کو مضبوط جب بنیادیں شروع میں ہوتی ہے بدائی یا تن یا حال بنا لے وہ بنیادیں جو ہے اس کا اساسیات الاساسیات بیدائی لکا صنفی العقیدہ انل اسلوب القل اور رسید کیونکہ ان کا اسلوب جو لکھنے کا ہے سابی کا وہ بہ نسی بہت زیادہ دور ہے انل راستے سے المعق جو قابل اعتماد علمی راستہ ہو اس سے وہ کہیں دور ہے اپنے اسلوب میں اور ان اسلوب علمت اريد اور وہ جو اسلوب عقل میں آ سکتا ہے رفيد ہے مضبوط ہے علماء حقہ کا اس اسلوب پر نہيں وہ لکھ رہے اس ليے اس کی جو تحریر ہے میں یہ کہنے میں کوئی افسوس اور کوئی شرمندگى محسوس نہیں کرتا کہ جو کچھ انہوں نے لكھا ہے يق تقرير الاساثيا عل اساسیات بدائی یا نے کل بحث عقیدہ ہر عقیدہ میں بحث کرنے والے کے لیے اس کا مضبوط جو اساسیات جو شروع کی ہیں ان کا بھی محتاج وہ بھی نہیں ہے وہ تک اس میں موجود نہیں ہے یا وہ تک جو ہے ان سے انحراف انحراف اسے سب کچھ معلوم ہے وہ عالم ہے انحراف قد وقاد بل بیان خیر اور اس کا جب آخری آیا نا مضبوط میں بیان تو اس سے مجھے اس بات کی جو ہے بشارت یعنی اس بات کا احساس ہوا کہ خیر ہے اس سے یہ بیان میں خیر و خوبی مجھے نظر آئے گی والے ان تک تھوڑی دیر آپ کو جی بیٹھنا پڑے گا کوئی نہیں ادھر ادھر یہ مضمون آپ کا بھی مضمون ہے ہمارے کی بات ہے ایک مضبون ہے اس کا شیخ سفر عبد بن سفر الحوالی کا انٹرنیٹ سے ہم نے لیا ہے کہ عشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی دیوبندیوں نے جو لکھا ہے المت المحت اس نے اپنا عقیدہ عشاعرہ کا اور ماتوریدی کا لکھا ہے ہمارا عقیدہ آپ دوسری چار پہ پکڑنے پکڑ آپ مشکل میں بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ مل جائیں اور پکڑ کر لیں دلتا دلتا. بہت جلدی نظر انٹرنیٹ سے ہم نے نکالا تھا رکالا انہوں نے کہا کہ مجلہ ہے ایک رسالا نکلتا ہے اس میں دو مزدور چھپے ایک سو طالب الفوزان الفوزان کا جو سلقی عالم سعودی عرب عشاعرہ کے بارے میں اور ایک صابودی کا صابوی کا شاعرہ کے حق میں کہ وہ خود اشری غالی اور سلقی عالم فوزان کا طالب الفوزان کا عشاعرہ کے خلاف ان کے رد تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملاحظات ہے ان دونوں کے مضبوطوں پر اختلاقی جو تھے ان کے پہلی بات کہتے ہیں سابودی کا جہاں تک تعلق ہے مجھے یہ بات جو ہے کسی افسوس میں نہیں ڈال رہی میں اس پر افسوہ نہیں کہ یہ کہہ دوں کہ اس کا مضبوط تو جو بنیادیں ہیں نا شروع کی ان سے بھی ایک عقیدہ میں بحث کرنے والے کو محتاج فارق نظر آئے گا یعنی اس نے جو بنیادیں عقیدے کی ان سے بھی انحراف کیا اور اس کا اسلوب جو ہے لکھنے کا سابودی کا علمی منحج سے قابل اعتماد جو منحج ہوتا ہے اور اسلوب متعقل ہے جو عقل میں آ سکتا ہے اسلوب اور مضبوط ہے اس سے بہت دور اور آخر میں جو اس کا بیان تھا اس سے مجھے خوشی ہوئی اچھی بات اس نے کی ہے وہ حاصل تو ہوں رجوع وہ بڑا آصب میں نے سوچا کہ شاید یہ رجوع کر گیا اپنی غلط رائے سے اور اس نے برات کر دی دیان اسرار توقید جب میں نے غور کیا تو وہ بیان اپنی انحرافی غلطیوں پر اصرار تھا اور اس کو مزید پکا کر کرتا بجائے اس کے اس کے خیر ہو نظر ایسے آتا تھا معلوم جیسے ایسے ہوا کہ جیسے یہ ریویو کر رہا ہے اور یہ برات کر رہا ہے مگر جب اس کو دیکھا بیان کو اچھی طرح تو وہ تو بلکہ اصرار کر رہا تھا دوہرا رہا تھا اپنی غلطی کو اور اس میں پختگی کا اظہار کر رہا تھا وہ نظر علی کوئی جزا تیار ان بدعن یوراد الہ اقتصا یوراد الہ اقتصاد ابا بس یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ بدعی بِدع جو بِدع کا ایک امت کے اندر آپ کیا کہہ سکتے ہیں لہر ہے دوڑی ہوئی اسی کا ایک مظہر ہے اور سوائے امت سے لوٹ لینے کے عقیدہ کو اور اس کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا ونا زرنتا لکھایا بالغ تل خطورہ تحتاز الا بح صن مستفی المکال اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تعرض کیا گیا ہے تعارظ یہی لکھا کہ تعرض اس نے کیا ایسے قضایا کا جو انتہائی خطرناک ہے اس بات سے محتاج ہے اس کا مضبوط کہ ایسی بات کی جائے باس مستفید کہ جو بالکل مستفید ہو ہر اعتبار سے اس موضوع کو بیان کرے اور لا گھیرے لاتا سا المکالات اور یہ جو صحفیہ مکالات ہے جو مختلف اخباروں میں چھپتے ہیں یہ اس کے حامل نہیں ہو سکتے بسوفا ار جی او الکلام الہی ر یت سرولی بکرا جو رد اریب میں اس کے بارے میں کلام جو ہے وہ کروں گا جو حق ہے کلام کرنے کا جو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرما دے اپنے رخ دل کے ساتھ اور اس کا رد جو ہے صحیح صورت سے پیش کروں گا یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو ہر اعتبار سے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو صحافت کے اعتبار سے رسالے وغیرہ ہیں ان میں بیان نہیں ہو سکتی ول یا خود اور یہ چاہیے کہ معلوم ہو اناحاظ اور رد المعود لئی سا مقصوداً یہ جو رد میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے اس عقیدے شاعرہ کا اس سے مقصود نہ صابودی ہے بلا غیر ہوں اس کے علاوہ ہے بنا میں کوئی شخصوں کا رد نہیں کرنا چاہتا اشخاص کا رد نہیں کرنا چاہتا فل مق اللہ تقبر ضال قب اخت عشر عقیدے کے رد کا مسئلہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس سے بہت خطرناک ہے کہ میں کسی صابودی کا یا کسی اور شخص کا رد کرتا پھر بلکہ مجھے تو اس عقیدے کو بے حوب سے اخاڑ مس التو مذہب لہو وجود الباقی عزر اتنا بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدعن مذہب کا راستے کا مجھے رد کرنا جو کہ جس کا وجود آج واقعہ میں موجود ہے اور زخم بہت بڑا وجود ہے بہت پھیلی ہوئی یہ بلا اور بیماری اور طوفان اور آفت ہے فلم فکر الاسلامی اسلامی عقائد کے اندر اسلامی اخبار کے اندر ہائی سب کثیر من کتب تقسیم بہت سی تفصیل کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں شروع الحدیث کی کتابیں حدیث کی جو شروع ہے وہ بھری پڑی ہے قطب اللبا بھری پڑی ہے قطب البلاغا بھری پڑی ہے اصول کی کتابیں بھری پڑی ہے فرد لفظ ان قطب عقیدہ ولفکر اس سے پڑھ کر کے وہ عقیدہ و فکر کی کتابوں میں ہوں وہ تو ان کتابوں میں بھی گھسایا ہے تفصیل پہ شروع ہے حدیث پہ لوگا بے بلاگا بے اصول پہ لگ جام میں آبھر اس کے لیے بڑی بڑی جامعات جن میں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہوں یاد کا شہرہ جو پھیلے ہوئے, ہوئے آج اسلامی دنیا میں فی اکثر بلاد ال اسلام اکثر مسلمانوں کے ملکوں میں بیر الفل میر النوال ہندی سے لے کر سنوال تک وقت زہارت الفیر پائی وقت زہارت پھر آن القیرت محاولات زخم اور آخری زمانوں میں بڑے محاولات کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بات جو ہے وہ پیش کی جائے چکر دے گا بہت سے محاولات زخمہ بڑے بڑے جو ہیں محاولات کو جو روا پلا بھی تربیب ہی بہذیفی جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے میری جی ایک ہی مقصد کے لیے بہت بہت, بہت بڑی کوششیں اور بہت بڑی سوچیں اور افساس یہ پھیلے ہوئے لتربی بھی تربیب ہی کہ اس کی تربیب کر کے اس کو کسی طرح سے کاٹ چانٹ کر کے لوگوں میں رائب کیا جائے وطح دی ہی اور اس کے بیان کے لیے تو شریف علیہ ہائی آر رسبیہ اس پر بہت رسبیہ کبڑا گورنمنٹ کی طرف سے بڑے بڑے ادارے جو ہیں مختلف گورمنٹ کی طرف سے وہ اس پر اشراف کر رہے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے یا شاعر عقیدے کو نئی ترمیم کے ساتھ پیش کیا جائے پھیلا جائے اس کے لیے بڑی گفتگویں مشورے اور بہت بڑے کانفرنس سے یا اس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں یا وضوہ المستری اور اس کو غذا دے رہے ہیں غذا مہیا کر رہے ہیں مستشری کن کون, کون, کون, کون ہے یہ یورپی اسلام کے بارے میں وار کرنے والے لوگ صحابی اور اس کے دانشور جن کو یہ کہتے ہیں بیمار یونب شو نہ ہوں پھر توا سی یو خو نہ نہ یہ اکھاڑ کر لا رہے ہیں اس کی توراس سے جو اس کی پڑھی ہوئی ہے وراثتیں پرانی کتابیں اس میں سے اخاڑ اخاڑ کر عشاء کے عقیدے لا رہے ہیں اور یو قریجن مختوطار اور جو اس کو مختوطے پڑے اس میں سے چیزیں نکال نکال کے پھیلانے کے لیے مستشرقین بھی مدد کر رہے ہیں کپار بھی گورمنٹ کے اداروں کی اور اس کے بارے میں مشورے کرنے والوں کی اور اس کے بارے میں تدبیریں کرنے والوں کی تصویریں ترتیبیں سوچنے والوں کی وہٰذا واجبا علیہ اللہ کل آئی بئینل امت ہین حق پر ہر قادر پر جس کو قدرت اللہ نے دی ہو بیان کرنے کی اس پر لازم ہے واجب ہے فرض ہے کہ وہ امت کے لیے اپنی امت کے لیے حق کو بیان کرے بیان کا وہ لہا محبا اور لوگوں کو تصیب کرے امت کو کچھ بھی اس راستے میں اسے پیش آئے صحاب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ صحابہ رضمان کی جس بات پر بیٹھ لیتے تھے وہ یہ تھی آدھ ہوئی کل کہ وہ خیر کھائی کریں گے ہر کس میں جس میں قدرت ہے وہ خیر کھائی کرے اس راستے میں اسے کچھ بھی پیش آ جائے وہ آئی یا اور اس پر وائز لیتے تھے کہ وہ صحابہ حق کہیں گے لا فی اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں ہر چیز نہ روکے گی حق بیان کرنے سے یا حق میں بادل ملانے سے یا حق کو چھپانے سے چھپانے پر مائل نہ کرے گی ابا فضیلت شیخ الفجاد فقٹ آخر علا الامہ یہاں کا سال اب کا تعلق ہے جو سلافی عالم ہے انہوں نے تو خوب بہترین طریقے سے بیان کیا اور بہترین طریقے سے مجتما کو اپنا مضبوط دیا بڑا اچھا کیا مجتما کے ساتھ شروع پُر راہا اور مجتما رسالہ پڑنے والوں کے لیے ایک اچھا کام کیا یہ مضبوط ہوتا تھا کل کل مکالہ کہ یہ قیمتی مکالہ ان کے سپرد کیا فقد آرا دا سیاہ الگ حقائق اصولیہ اس پہ انہوں نے باوجود مختصر قصر مختصر ہونے کے بڑے اصولی حقائق بیان کیے گورکھ کا ذاتی اسلو بل علی اور جو ایک مضبوط علمی طریقے پر مرکوز تھے بہت اچھے علمی اقدار سے انہوں نے قصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ بڑے اصول جو ہے حق کے وہ بیان کر دیے واؤل عزر عزر اور ان کے لیے ہر قسم کا جو عذر ہے عذر پہ آغرا کہتے ہیں کہ کسی کے لیے الزام سے اسے دور کرنا ان کے لیے کسی قسم کا الزام نہیں ہے ہر قسم کا ان کے لیے جو ہے ہم الزام دور کرنے کا جو ہے وہ ذہن رکھتے ہیں ادال یس توفیق اور رب کیوں, یہ اس بات کا ان پر کوئی الزام نہیں آتا کہ انہوں نے مکمل سابودی کا رد چلی کیا وافی شافی رد چودی کیا غزالم وسطہ اور رد الگ سابودی و بیان تنافزات اللہ کی ہی صبت الدین سماط بل اور بیان جو تناقضات کا ہے جو کہ سما ہے بل سماعت منہج الشاری اشری منہج کے نشانات سے ویزا جیسے کہ اس کی پہچان ہے وہ انہوں نے کیوں نہیں بیان کیے ہے نے اپنا رسالہ بن قوضان نے ان کے لیے اس کا جو ہے ہمارے پاس عزر موجود ہے کہ وہ ایک رسالے میں جو اس انداز کا صحفی رسالہ ہو اس میں اتنا کھول کر بیان نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رسالے اس مقصد کے لیے موضوع نہیں ہوتے یہ ان موضوع اک بڑے مکالط صحتیت کیونکہ یہ جو موضوع ہے بہت بڑا اس سے کہ اسے احاطہ کرے یہ صحفی مقالہ جو کہ ایک رسالے میں جائے گا رسالے میں کتاب تھوڑی بھیجی جاتی اول کیا کمی رہ گئی خالب الفادان حافظہ اللہ کے مضبوط میں فاتا فضیلا ردا الگ صابنی فیم ازا شیخ الاسلام سب سے پہلے جو کمی رہ گئی وہ یہ کہ شیخ جو ہے وہ اس بات سے تو بہرحال جو ہے وہ رہ گئے اور یہ بات خود سے چھوٹ گئی فاتا چھوٹ گئی ان سے کہ سابونی نے جو شیخ الاسلام ابن تہذیا کی طرف منسوخ کی ہے عبارت اس کا رد کر سکے مقرر یاہو اس نے بار بار شاید تعبیہ کی طرف اس کو منسوخ کیا بالکل اپنے کال پہ وہ کہا اصول الدین الدین کیا الش عریو انصار وما انصار فرو اس دین کیا تعمیر رحم اللہ نے کہا کہ اشعری لوگ جو ہے یہ دین کے اصولوں کے انصار ہیں مددگار ہیں ان کو فتح یافت کرنے کے لیے اٹھنے والے لوگ ہیں اور علماء جو ہیں وہ اب سارے دین کے دین کے احکامات کے مددگار جو ہیں وہ علماء ہیں دین کے اصولوں کے مددگار اشاعرہ ہیں یہ جھوٹ کال کیمرے دینیا کی طرف منسوخ کیا تھا مودی نے یہ چیز جو ہے کھو گئی ہے خالد ان فوجان سے کہ اس کا رد کرتے سکے یہ چھوٹ گئی ہے اس سے اس سے اس چھوٹے مضبوط میں چھوٹا کرتے کرتے یہ غلطی ہوئی ولہ اللہ شیخ واسکا سینک صابونی شیخ جو ہے انہوں نے یقین کر لیا اعتماد کر لیا ہے سابوی نے جو نقل کیا ہے حوالہ اس پر ما ان صابودی حقیقت یہ ہے کہ سابودی جو ہے اللہ ما ارجہ الومن یا الم بلان ابسبت الکلام نے شیخ الاسلام ابن تحبیہ وہ پہلا شخص ہے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ شیخ اسلام ابن تحبی کا یہ کلام نہیں ہے میری اس نے جھوٹ بولا تقدیر کیا جان بوجھ کر دیا اب الوبا ت نے عبارہ نقصا اسلوب شیخ الاسلام اور یہ جو عبارت اس نے لکھی ہے عربی اعتبار سے بھی شیخ الاسلام کی لوگا کے ساتھ یہ جیت کو رسپتنی رکھتی ہے کی لوگا اس طرح کی نہیں ہے ول غریب و حق حق نہ ہوں آد حاضل عزمی کی بیابیر بلآددی بل اسلو بلآددی اور غریب انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو دہرایا ہے ابن تہمیہ پر اس جھوٹ کو اور ان کی طرف نسبت کی ہے اس میں مضبوط بے اور چھ और چھتالیس سفید اور تاکید کی ہے اور دوبارہ دوہرایا اس جھوٹ کو اس قدلیس کو کدلیس کہتے ہیں جو کسی کی بات دل نہ سو دل جسے دھوکہ دے اس دھوکے کو اور جھوٹ کو دوبارہ دوہرایا اتنی اس شخص کی دلری ہے آگا وہ آنا اپلو میں کل نقشی جن میں ہر کاری سے طلب کرتا ہوں کسی چاہیے کہ مراجا کرے فتح ابنیا کا جلد نمبر چار اور صفا سولہ اس میں دیکھے لیادی کا بھی تاکہ خود دیکھ لے قبل قبل قبل عبارت فلا فلا سفاجی قبل اے قبل عبارہ یہ عبارت خود دیکھ لے کہ کیسی ہے اور اس قلبے کو دیکھ لے یہ اس طرح ہوگی جی عبارت باہانہ کلک کی جلد چار سفا سولہ بل مجبور ستا والی یاد کا بھی نقسی قبلہ تلکل عبارت کی نقصن اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے خود دیکھ لے کہ اس عبارت میں کلیمہ کیا ہے فلکلا وقتی منقول وکا ہوا المزوری ابل الکلام یہ کلام حکایت کیا ابن تعمیر اس کا اپنا کلام نہیں ہے منقول ہے کسی سے یہ ابن تعمیر کا کلام نہیں ہے وکائے مذکور سی اول الکلام اور اس کا کہنے والا جب ابن نے تعبیر نقل کیا کلام وہ مذکور ہے اس میں ذکر ہے اس کا قول ہے آخر سطر بے صفحہ پندرہ صفحے میں آخر سطر دیکھو یقول شیخ الاسلام جہاں شیخ الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کیا ہے اب اصل یہ ہے وہ کزا لکھی فتاوا الف الکی یا الفقی وقال کر اسی طرح میں نے دیکھا تھی فتاوا فتاوا میں الفقیر فقی ابی محمد کو فقی ابی محمد کو کیا دیکھا اور یہ کون ہے فقی اب محمد ہوا والد امام الحرمین ابو المعلی امام الحرمین ابو المعالی کا باپ ہے الجویدی کا یہ جو ابو محمد الجویدی ہے یہ والد ہے امام الحرم ابو المعالی الجویدی کا وہ علی اور یہ شخص ہے آخری ہی اپنی آخر عمر میں رجوع کر گیا شریعت علا عقیدت سلف سلف کے عقیدہ میں داخل ہو گیا فتویٰ سبیلہ بہت لمبا اس کا فتوا ہے جو حافظ الدین دہیا نے دیکھا کالا سیاہ اس نے کہا درمیان میں انہوں نے نقطے ڈال دیے وہ عبارت کے بعد الا القول یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کالا کس میں کالا کون ابو محمد یہ ابو محمد کس کا باپ ہے امام الحرمین الجویدی کا ابو محمد جویدی نے کہا اب لعن العلماء الش عریا جہاں تک امت کے علماء نے اشریوں پر لانت کی ہے اس کا تو ہے اور منا تو جس نے اس پر لانت کی ہے آگرہ وہ عادت اللہ تو علیہ واؤ ہاں آگرہ کیا تھا جی اس کا اس نے کل دیکھا تھا آپ نے بھی دیکھا تھا انہوں نے ملامت کی ہے وہ عادت اللہ علیہ جس نے بھی اس کو لانت کی ہے اس نے ملانت کیا بھلا اور عادت لانت علیہ یہ لانت اسی پر لوٹی ہے یہ اس کا اشری ہونے کا قول ہے ٹھیک ہے یا وہ اشریف ہے کہ جس نے اشری پر لانت کی ہے یہ لانت جو ہے یہ الزام کرا ہے اور لانت اس پر ہے اشریوں کا دفاع کر رہا ول اول یہ ابو محمد الجویدی کا قول ہے جو امام الحرمین الجویدی باپ ہے وہ کیا کہتا ہے وز علما اور علماء انصار فرو قول بھی دوسری طرح اس نے اور طرح محل کیا جو علماء ہیں یہ مددگار ہیں دین کے احکامات کو غرو دین کو ورز اشو اور جو اصری ہے انصار اصول وہ دین کے اصولوں کو مددگار ہے یہ قول ابو محمد الدیدی کا کالا بما جو خون ہوں اور جہاں تک ان کا آگ میں داخل ہونا ہے اسلام اس فتوے کے آخر میں اسی فتوے میں شیخ الاسلام اتنے فیبیہ کہتے ون ضرور ایس ایک سو چپنجا صفحہ ایک سو چھپن سفا بھی دیکھو فل یہ ہے اس نے سہمیا کا کال اب سن لوگ اور اسی طرح کہا جائے گا لہا اولا کلامیہ جہبیوں کو کلامیوں کو یہ اتنے سہمیا ان کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ ابو محبت کو سنا رہے ہیں جبکہ وہ اشری تھا ایسے جہبی کلامیوں کو کہا جائے گا کہ شاہ جہاز کلام ابی محبت جس طرح یہ کلام لکھنے والا ابو محبت جہدی اور کلامی ہے و اب ساری ہی اور اسی قسم کے اور لوگ دل پتہ طریقہ سلف تم کس طرح دعوی کرتے ہو کہ تم سلف کے طریقے پاس ہوا یا پورین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا جو سلف کے پاس ہے ان کے عقیدے اور ان کے منہسے وہ یہ ہے کہ یہ ہو جائیں تابع دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ال یقول یہاں تک جگڑ تبیہ یہ کہتے و ابو محمد اور یہ ابو محمد الجویلی جس کا یہ قول ہے جگن تیبیہ کی طرف یہ منسوخ کر رہا ہے سابوی کیا قول منسوخ کر رہا ہے سابوی کہہ رہا ہے الشعری یا تو انصار اصول واؤ انصار فرو جبکہ یہ اصل قول ہے فروش اری یا تو انصارو اصول تو یہ جو کال نقل کر رہا ہے یہ ابو محمد ہے اس کے بارے میں جس قول کو ابن طیبیہ کا قول نے کہہ دیا ہے ابن تعبیہ کہتے ہیں ابو محمد بام سال ابو محمد اور اس جیسے قد سال مسلک الحدہ ملاحدہ انہوں نے ملاحدہ کا ملحت جو لوگ ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سے دو قسم کی قبریں ایک شک ہے اور دوسری کون سی ہے جی لحد لحت کیوں لہت کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ہٹی ہوئی ہے اس میں مردہ ایک طرف ہوتا ہے ملاحدہ ملاحدہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹے ہوئے دین سے ایک طرف چلے گئے یہ ملاحدہ کا مطلب چلنے والے لوگ ہیں راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں اللہ جین یقین جو کہ یہ کہتے ہیں ان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لن الحق فی باب تو ہی. صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے باپ نے حق بیان بھی کیا یہ تعلیم فال کس قدر جھوٹ بولا ہے تو پہلے شاخ سفر نے اس کا جھوٹ کھولا ہے وہ بہار گا اس سے بالکل کھل کر واضح ہو گیا نمبر ون اصل عبارت کل مزہ نئی تفصیل شیخ الاسلام کہ یہ عبارت جو ذکر کی گئی ہے یہ شیخ الاسلام کا ہے بل بلکہ یہ عصری کا قول ہے جو اپنے مذہب کی طریقے کر رہا ہے ارنا شیخ دوسرا بے ابا شا... ارنا شیخ ال اسلام ناظ مذہب جہبیا الکلابیا شیخ نے اس جیسے شخص کو جس نے یہ قول کہا اس کے مذہب کو اور کلابیا کے مذہب کی طرف منسوخ کیا یہ کلابیا نہیں کہ جی کلابیا ہے یہ اوپر کلامیہ غلطی سے لکھا ویسے یہ کلامیہ ہونا چاہیے کلابیا ہونا چاہیے اوپر کلامیہ ہے نا تو ایک بات ہونی چاہیے نا اوپر تو انہوں نے کلامیہ کی طرف منسوخ کیا ہے کلامیہ لاب بھی ایک ہے نا اب دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا اتبا طریقہ دل ملا ادا اور ملحت لوگوں کے طریقے پر والوں کا مذہب قرار دیا وہ ان ادعاء, اور ان کا جو دعویٰ ہے کہ وہ فلکی ہے اس کا رد کیا سہو سی مکالات با ہاور صابی تدلی ساحو مکالات ہی صف تمامت, تمامت جو اپنے اس نے سکھ چھ مقالات میں سارے کے سارے جو تدلیس کی ہے چھ میں پورا وہ ہو اب ہوا انہیں مضبوط اس میں جو یہ تھا مختلف باتیں بنا کے کوشش کرتا رہتا اس کی نبی ہو گئی وکل مناسب یا درونی اللہ اللہ فیق السلام سے رت الشا بس یہ آخری امپارڈنس کے بعد باقی حاضر میں پڑھیں گے وبل مناسب اسی مناسبت سے از قربا یا میں بعض کتابیں کو ذکر کر کے بتاتا ہوں شیخ الاسلام کی جن کے رد میں اشاعرہ کی ان کتابوں میں سے اللہ کی اللہفا شیخ الاسلام جن کو شیخ الاسلام نے تعریف کیا پھر رد الشاعرہ شاعرہ کے رد پر غیر رد ما یہ تو نسر کتابیں اسی موضوع پر لکھی ان کے رد پر اور جو باقی کتابوں میں جا بجا انہوں نے ان کا رد کیا وہ ایک دوسری بات ہے وہ اور زیادہ میرا جو رکھ کرتا مطلب نہیں ہے مقصود نہیں ہے یہاں پر تو یعنی کہ اشخاص کا جلد کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے رکھ کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہہ جا سکتا نہیں نہیں کہہ رہے اشخاص کا رتھ مقصود نہیں وہ کہتے بھی گرانا کیا ایک میں جویلری گرانا چاہتا میں اس عقیدے کو گرانا چاہتا ہوں یہ خود گر ہیں کوئی یہ نہ مجھ سے گمان کرے کہ سفر چونکہ سعودیہ میں رہتا ہے اور صابوی بھی سعودیہ میں استاد ہے تو یہ صابنی کی چاند کھینچنے کے لیے کر رہا ہے میں کسی صابونی کا رات نہیں چاہتا نہ کوئی صابنی میرے رات کا مقصود ہے میرے رس کا مقصود یہ باٹل عقیدہ اور اس کو اٹھانے والے سب لوگ ایک سبودی کا ربی والا سبودی کا نام لے کر اس کا رگڑا نکال دیا اسے جھوٹا کہہ دیا اسے ہر اعتبار سے اس نے کہا کہ علمی مسلک نہیں ہے اس کا اسلوب علمی نہیں ہے رفیب نہیں ہے اسلوب اس کے پاس تو بنیادی اثاثے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یا فقیر فقیر ہے اس کا مصلوب تو بالکل اصل بنیادوں سے بھی نہیں ہے ریاست یہاں جو کر دیے اور رس اور کسٹر کیا رہ گیا جب شخص کا رد کیے بغیر لوگوں کو سمجھنا جب شخص کے رج کے بغیر سمجھ بالکل نہیں کرنا چاہیے شخص کا رج